باب صلاة العیدین یستحب یوم الفطر ان يتعمل انسان شیئا قبل الخروج الى المصلہ ویغتسل ویتطیب ویلبس احسن سیابه ویتوجہ الى المصلہ اچھا کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے بھائی نماز عید کے بارے میں بھائی الفطر مستحب ہے عید الفطر کے دن انسان شیعہ کہ انسان کھائے کوئی چیز قبل الى مسلح نکلنے سے پہلے کی طرف کی طرف جانے سے پہلے کیا مستحب ہے مستحب. کوئی چیز کھا لے مولانا نا کوئی میٹھی چیز کھا لے بھائی سمجھ میں یہ مستحب ہے بھائی ویم سیلا اور کیا کر لے طیبہ اور خوشبو لگا لے بسا نتیابی اور عمدہ کپڑے پہن لے بھائی عمدہ کپڑے پہن لے جہ مفل اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف یعنی چل پڑے کس کی طرف ولاب رفی طریقہ ابی رحمه الله بھائی عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات پڑھتے جائیں بھائی تقبیرات پڑھتے جائیں لیکن یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھنی ہیں یا آہستہ آواز سے پڑھنی ہیں اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے بھائی عید الاضحیٰ میں تو بلند آواز سے پڑھیں گے عید الفطر کی بات ہو رہی ہے عید الفطر کے لیے آپ گھر سے چل پڑے اب راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے بھائی تو یہ تکبیرات امام صاحب فرماتے ہیں آہستہ آواز سے کہے گا جب کیا عید الفطر کے لیے جا رہا ہو اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی کیا کرے گا بلند آباد سے کہے گا بھائی تو کہتے ہیں ولاقبر تکبیر نہیں کہے گا یہ معنی نہیں کہ کہے گئی نہیں دیکھو ترجمے اور کرنا کیا بنتا ہے ولاقبر تاریخ المسلح اور تکبیر نہ کہے عیدگاہ کے راستے میں اند ابی حنی فتح رحم کس کے نزدیک امام اعظم ابو تو یہ مانا نہیں نہ کہے اے لا کا جہران جہر بھائی اونچی آواز سے تکبیر نہ صورت سمجھ میں آئی بھائی تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے بھائی کہ امام صاحب منع فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں پڑھے ہی نہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں پڑے یہ بھی اختلاف بازوں نے ذکر کیا لیکن صحیح یہی ہے کہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پڑھے گا اختلاف دراصل کس چیز کے اندر ہے جہران پڑے گا یا سرن پڑے گا اس تو اسی لیے جہرن کی قید ملحوظ رکھنا ولابر جہر بھائی جہرن تکبیر نہ کہے عیدگاہ کے راستے میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہوما اور تقبیر کہے گا صاحبین کے نزدیک ولافل فلم وبل فلاط لفل نہ پڑھے بھائی عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے یاد رکھنا عیدگاہ کے اندر عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل پڑے یا بعد میں پڑھے یہ مقروب ہے ہمارا سمجھ میں آیا بھائی حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں تو نہ پہلے نفل پڑے اور نہ بعد میں پڑے ہاں بعد میں گھر پر پڑ سکتا ہے گھر پر پڑ سکتا ہے لیکن پہلے گھر پر پڑھنا بھی صحیح مکرو ہے مکرو ہے یعنی سورج میں آ گئی بھائی عید کے اندر نہ پہلے پڑھ سکتا ہے اور نہ بعد البتہ گھر میں بعد میں آ پڑھ سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا نفل فلم و نفل نہ پڑے عیدگاہ کے اندر قبل سلاد عید کی نماز سے پہلے فیدہ حلطا تو جب حلال ہو جائے نماز سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے بھائی آپ نے پڑھا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے بھائی تو جب نماز جائز ہو جائے جب سورج کچھ بلند ہو جائے مولانا ایک دو نیزے بلند ہو جائے زمین سے تو پھر کیا کر سکتے ہیں اب مکرو وقت نکل گیا نماز کا پڑھنا جائز ہو گیا یہی <تصفح> بات بیان کریں کہ جیسے نماز کا پڑھنا جائز ہوگا عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں عید کی نماز <تصفح> پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں فریدہ حلت سلادارش شمسی اور جب حلال ہو جائے نماز سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے داخلہ وقت ہوا تو عید کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے کب تک رہے گا کہتے ہیں زوالی زوال تک بئی زوال تک بئی یعنی نصف یوم تک نصف نہار تک شام سخارا جا وقت بس اب سورج ڈھل جائے تو نکل گیا اس کا وقت بھائی اس کے زوال کے بعد اب نہیں پڑھی جا سکتی زوال سے پہلے پڑھنا پڑے گی وہی خلیل امام بننا سرکات جی صلح کے سلا میں نے بتلایا تھا بھائی فلح کا معنی ہے نماز پڑھنا لیکن اس کا سلا با آ تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھانا نماز پڑھانا تو وہی فلی امام بننا اور امام نماز پڑھائے لوگوں کو رکعتیں کتنی رکعتیں دو رکعتیں دو رقط بھائی عید کی نماز کی نیت کیا کریں گے دو رکعت نماز عید واجب چھ چھ واجب تکبیروں کے ساتھ بھائی میں چھ واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں تو کہتے ہیں بھائی اور نماز پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں یکبر فی اولا تقبیر اطل تکبیر کہے گا پہلی رکعت میں کون سی بھائی وہی تقبیرت الحرام بھائی وہ تقبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ, تحریمہ اس کو تقبیرت الحرام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ باقی سب چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے جیسے ہی نماز شروع کی باقی افعال حرام ہو گئے یا نہیں ہو گئے اب آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اس لیے اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تقبیرت الحرام بھی کہتے ہیں بھائی تو امام تکبیر کہے بھائی تکبیر اور سورت سمجھ بھائی کیسے پڑھتے ہیں اس کی نماز بھائی تکبیر تحریمہ اللہ کا تک کرتا اٹھائے اور باندھ لیے اس کے بعد سنا پڑھ لیں گے بھائی وہ سبحان اس کے بعد امام اب تین تکبیریں کہے گا پہلے کہے اللہ اکبر بھائی اللہ اکبر جی. کیا کریں گے آہ. ہم بھی تکبیر کہیں گے اور کانوں تک آہ. ہاتھ آہ. اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھنے آہ. نہیں ہاتھ چھوڑ دینے بھائی آہ. پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہے گا اور درمیان میں تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ تین مرتبہ انسان آسانی سے سبحان اللہ کہہ سکے وقت. سبحان اللہ تین مرتبہ پھر مولانا دوسری تکبیر کہی اتنی انتظار کے بعد اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے پھر تیسری تکبیر کہی کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد اب تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں لٹکانے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے اب پھر شروع ہوگی تو کہتے ہیں وہ سلاسنگ بادہ اور تین تکبیریں کہے گا تکبیر تحریمہ فاتحت فاتح فاتحا پڑے گا سم میو کبر تقبیر کا تقبیر کہے گا جس کے ساتھ رخو کرے گا تقبیر کہتے ہوئے کیا کر لے گا رخو <سؤال> کر لے گا سم می بل تی او پھر رقاطی پھر شروع ہوگا دوسری رقص کے اندر بالقرا تھی قراط کے ساتھ دوسری رقط میں اب تکبیریں بعد میں آئیں گی قرآی جب وہ فارغ ہو جائے خیر سے کب بڑا سلاس تقبیرات تکبیر کہے گا کتنی تقبیریں بھائی تین تکبیریں کہے گا اور کب بڑا تقبیر کا چوتھی تکبیر کہے گا اور رقو کر لے گا اس کے ساتھ بھائی چوتھی تکبیر کہتے رقو میں چلا جائے گا وہاں بھائی وہاں تین تیسری کے بعد ہاتھ باندھے تھے یہاں تیسری کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے جانا ہے اگلے تکبیر میں عیدین اور ہاتھوں کو اٹھائے گا مولانا تعیدین کی تکبیرات کے اندر بھائی کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے بھائی سمجھ بتین پھر خطبہ دے گا بھائی نماز کے بعد دو خطبے امام بھائی منا صفی صدقہ الفطری سکھائے گا اس میں لوگوں کو صدقہ فطر بھائی وہ احکام اور صدقہ فطر کے احکام بتلائے گا بھائی صدقہ فطر کا آگے باقاعدہ باب آ رہا ہے وہاں تفصیل آ جائے گی بھائی تو دیکھا جمعے سے فرق آ گیا مولانا جمعے کے اندر خطبہ پہلے تھا اور عید میں خطبہ ہے نیز جمعے کے اندر خطبہ شر تھا خطبہ نہ ہوا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی جبکہ عیدین کے اندر خطبہ سنت ہے مولانا سنت اچھا وہ منفاط سولہ تو لڑے گی اور جس کی خوف ہو جائے عید کی نماز مہل امامی امام کے ساتھ بھائی امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا مانا جماعت ہو گئی اور کسی شخص کی عید کی نماز پود ہو گئی تو کہتے ہیں قضا کرے گا یا نہیں کہتے ہیں لم یفظ اس کی قضا نہیں کرے گا سمجھ میں آئی بات بھائی عید کی نماز کی قضا نہیں قضا نہیں فضا نہیں بھائی یہ پہلے شہر میں ایک ہی عید کی نماز ہوتی تھی پورے پورے شہر میں اب تو کئی جگہ ہوتی ہے ایک جگہ رہ جائے انسان دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے بھئی پہنچ سکتا ہے تو پہلے تو ایک ہی ہوتی تھی دوسری جگہ کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اس کی قضا نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا والا نا عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں ہے بھائی آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں وہاں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں بھائی امام صاحب نماز نہیں شروع کروا رہے آپ انتظار میں کھڑے بھائی تقبیر کیوں نہیں کہتے اقامت کیوں نہیں کہتے بھائی تو یاد رکھنا عید کی نماز میں نہیں ہوتی بھائی اجر جو جیسے اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں ہے لالو اگر پوشیدہ رہے ہلال چاند ناس لوگوں سے لوگوں کو اگر چاند نظر نہ آیا مارا نا بادل وغیرہ تھے جب بادل قید نہ لگا یہاں چلو بس لوگوں نے کوشش کی چاند دیکھتے رہے لیکن انہیں چاند دکھائی نہیں دیا تو کہتے ہیں اگر ع رہا چاند لوگوں سے وہ شہید امامی بیرویل ہلالی بادل زوالی اور گواہی دی ان لوگوں نے عند الامام امام کے پاس بیرویل ہلا لی کس چیز کی گواہی دی چاند کے دیکھنے کی بھائی کب دی گواہی بھائی بادی زوال کے پاس کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تھا لیکن وہ بےچارے شہر سے باہر تھے وہاں سے چل پڑے خبر دینے تو پھر رات آ گئی راستے میں آ, آ, تو امام کو خبر خ, کب پہنچے امام صاحب تک بھئی وہ سوال کے بعد آئے بھئی اب آ کر بتلایا کہ ہم نے تو چاند کا دیکھ لیا تھا بھئی تو کہتے ہیں جب اگر وہ اور وہ لوگوں نے گواہی دی امام کے سامنے بھائی چاند کے دیکھنے کی بعد زوال, زوال کے بعد فلل عید من الغد تو وہ عید کی نماز پڑھیں گے مولانا اگلے دن بھائی عید کی نماز کب پڑھیں گے آمی. اگلے دن پڑھیں گے یاد رکھیں عید الفطر کے اندر اگر کسی حضر کی وجہ سے آج نماز نہ ہو سکی تو اگلے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اگلے دن جماعت ہی نہیں ہوئی تھی تو اگلے دن اس کی جماعت کروائی جا سکتی ہے لیکن جب کوئی عذر ہو مسن ایک عذر بیان ہوا چاند کسی کو نظر ہی نہیں آیا تھا اور اس کی اطلاع دیکھنے والوں کی اطلاع بھی کب مل رہی ہے سوال کے بعد اور سوال کے بعد تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے وہ تو زوال تک تھا تو اب اگلے دن عذر کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر بغیر عذر کے آج کے دن نہ پڑھی گئی تو پھر اگلے دن بھی پڑھنا درست نہیں اچھا منا انا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بس اگر پیش آیا اوزر ایسا اوزر منانا جس نے روک دیا لوگوں کو نماز سے دوسرے دن میں بھی تو نہیں پڑیں گے اس کے بعد اس کی نماز اس کے بعد میں نے بتایا اوزر کی وجہ سے کتنی مؤخر ہو سکتی ہے اگلے دن تک جا سکتی ہے اس سے آگے نہیں ہاں عید الاضحی کے بارے میں آگے آئے گا مارا نا وہ یا ایک دن تک مؤخر ہو سکتی ہے وہ دو دن تک عید کے کتنے دن ہوتے ہیں عید الاضحی کے تین دن تو پہلے دن رہ گئے پھر کیا کر سکتے ہیں دوسرے دن پڑھ لیں دوسرے دن رہ گئی تو تیسرے دن پڑھ لیں والا تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا عزر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو روک دیا نماز سے دوسرے دن بھی لم بَعْدَهُ تو اس کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھیں گے وہ صحابی یوم الاضحا اب یوم قربانی کے دن بھائی جو بڑی عید ہے اس کے بارے میں آپ بتلائیں گے اور مستحب ہے یوم الاضحی کے دن سیلا کیا مستحب ہے غسل کرنا وہ طیبا اور یہ کہ خوشبو لگائے وہ یو اخر اور کھانے کو موخر کرے بھائی عید الفطر میں تو کیا تھا بھائی اصل میں ماقبل کے دنوں کی مخالفت کرنی ہے عید الفطر سے ماقبل صبح ہم کچھ کھاتے تھے وہ تو روزے تھے ہم کھاتے ہی نہیں تھے تو لہٰذا آپ ماقبل کی مخالفت کرو نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جاؤ مستحب ہے اور عید الاضحی سے پہلے روزے تھے نہیں نفلی آپ رکھ سکتے تھے لیکن بات نفلی کی نہیں ہو رہی تو اس سے پہلے کے دن تھے ان میں صبح کھا لیتے تھے تو اب عید الاضحیٰ کے دن مخالفت کرنی ہے اور کچھ نئے کھانا جب عید کی نماز کے بعد کھائے جی وہی آخر القلا اور مؤخر کر دے کھانے کو ہاتھ یا فروغ مین فلاد یہاں تک کہ نماز سے فارغ یہاں پر مخالفت اسی صورت میں لازم آتی ہے کھانے کو نماز سے موخر کر دیے جائے عید کی نماز سے وہ توجہ عل المف اللہ ہوا یو کب اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف چلے وہ ہوا یو یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ تقبیر کہہ رہا ہو اس حال میں کہ وہ یعنی تقبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلے بھائی تقبیر کہتے ہوئے یعنی اونچی آواز سے کہتے ہوئے چلے گا وہی اسلحا رقات الفطری اور پڑھی جائے گی فلاطل ال عید الضحی کی نماز مولانا دو رکھتے ہیں جیسے کون سی نماز تھی کفلاط الفطری جیسے عید الفطر کی نماز تھی وہ اختباد قطبی اور خطبہ دے گا عید کی نماز کے بعد دو خطبے یوہنا صفی العیت و تقبیراتی تشریق اور سکھائے اس میں لوگوں کو قربانی کے بارے میں اور تکبیرات تشریق کے بارے میں سمجھ چونکہ قربانی کا وقت ہے تو قربانی پہلے کیا تھا صدقہ فطر کے بارے میں اور اس کے احکام لوگوں کو بتلائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور یہاں پر کیا کرے قربانی کے احکام بتلائے اور تکبیرات تشریق کے بارے میں کہے بھائی بتلائے بھائی تکبیرات تشریق جانتے یا نہیں جانتے بھائی بھائی عید کتنے ذی الحجہ کو ہوتی ہے زلحجہ کو اس سے ماقبل جو نویں ذی الحجہ ہے یہ یوم عرفہ ہے اس دن حاجی عرفات جاتے ہیں حج ادا کرتے ہیں مولانا تو یہ یوم عرفہ ہے نویں تاریخ بھائی تو یوم عرفہ کی فجر سے لے کر نویں تاریخ یوم عرفہ بھی گزرا تمام فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ایک مرتبہ تکبیر کہی جائے گی کیسے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا ضروری بھائی تو فجر کے بعد شروع کیا پورا دن گزرا ہر نماز کے بعد کتنی نمازیں ہوئی پانچ पांच. اگلا دسویں کے دن اس میں بھی اسی طرح کرنا ہے کتنی نمازیں ہوئی پانچ اور پانچ دس اس سے اگلا عید کا دوسرا دن ہے اس میں بھی کہنا ہے تیسرا دن ہے اس میں بھی کہنا ہے بھائی کل کتنی ہو گئی بیس نمازیں اور پھر جو تیرہ تاریخ ہے اس کی اثر تک فر ظہر آسر تین نمازیں یہ ہو گئیں کل کتنی ہو گئیں تیئیس تو تیئیس نمازوں میں یہ پڑھیں گے تقبیراتے تشریق بھائی یہ جو ایام ہیں مانا نا گیارہ بارہ تیرہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ بھائی ایام تشریق کیوں کہتے ہیں وجہ یاد رکھنا ہمیشہ بھائی آج کل تو فریج ہے فریج کے اندر آپ گوشت وغیرہ محفوظ کر لیتے ہیں بھائی قدیم زمانے میں تو یہ طریقہ نہیں تھا بھائی بجلی نہیں تھی فریج نہیں تھے لیکن گوشت کو پھر بھی وہ لوگ محفوظ کر لیتے تھے کچھ مدت کے لیے کیا کرتے تھے اس کو دھوپ میں خشک کر لیتے تھے دھوپ میں وہ خشک کر لیتے اور پھر اس کو بڑے عرصے تک استعمال کرتے تھے آج بھی کوئٹہ وغیرہ کے علاقوں میں تو مجھے معلوم ہے وہاں وہ خشک کرتے ہیں بھائی گوشت کو کیا کرتے ہیں نمک وغیرہ کچھ مثالے لگا کر اس کو دھوپ میں خوب اچھی طرح خشک کر لیتے ہیں پتھر کی طرح وہ سخت ہو جاتا ہے بھائی پھر رکھ دیا بھائی جی پتھر میں ویسے بتا رہا ہوں بھائی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے یعنی سخت ہو جاتا ہے کافی حد تک پھر جیسے پکاتے ہیں وہ پھر اسی طرح نرم ہو جاتا ہے بھائی نرم ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ تو عرب یہ جو دیکھو دس کو ہے قربانی گیارہ بارہ تیرہ ان ایام میں عرب کیا کرتے تھے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں سکھاتے تھے بھائی تو اس لیے انہیں ایام تشریق کہتے ہیں کیونکہ شررخ شررخ و تشریف کا مانے ہیں پھاڑنا پھاڑنا تو وہ بھی کیا کرتے تھے گوشت کو ان دنوں میں کاٹتے تھے اور دھوپ لگوا کر اسے خوش کرتے تھے لہٰذا ان ایام کو کیا کہتے ہیں ایام تشریف کہتے ہیں بھائی تو سکھائے اس میں لوگوں کو اندر قربانی اور تقبیرات تشریف انحدرم منانا تمین فلاطی یوم الغد و باد الغد اگر پیش آیا کوئی ایسا عذر جس نے روک دیا لوگوں کو نماز سے عید الاضحیٰ کے دن من الغد تو اس کو اگلے دن پڑھ لیں وہ بعد الغد اس سے اگلے دن بھائی بعد باد اور اس کے بعد نہ پڑھیں بھائی یہاں دو دن تک مؤخر ہو سکتی ہے جبکہ عید الفطر میں ایک دن تک وہ التشریق التشری اول عاقیب الفجر من یوم عرفہ بھئی تقبیرات تشریف اس کے اول کب ہے افتدا کب ہے مالانا عقیب صلاة الفجر فجر کی نماز کے بعد مِن یومِ عرفہ کس دن یومِ عرفہ یعنی نومِ دل حجہ کو وَآخِرُهُ عقیب صلاة العصر مِن یومِ النحرِ عِندَ عَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ اور اس کا آخر کیا ہے آسر کی نماز یوم نہر کس دن نہر قربانی والے دن یعنی دسویں تاریخ کو ہند ابی خنیفت رحمہ اللہ یہ کس کے نزدیک ہے امام اعظم ابو تو امام اعظم ابو خنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی نویں کو شروع کی دسویں کی آسر تک برف گئی لیکن جبکہ میں نے بتایا صاحبین کیا فرماتے ہیں سیلی کے اثر تک بھئی اور اسی پر فتوہ ہے وقات دیکھیں آگے خود بتلا رہے ہیں وقال ابو یوسف محمد رحمہم الله الہ فلات العصر من آخری ایام تشریق اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تک من آخری ایام تشریق ایام تشریق کے آخر ایام تشریق کے آخر میں عصر کی نماز تک نہیں آخری دن کے عصر کی نماز <الْمفروزات> اور یہ تکبیر کب کہی جائے گی کس کے بعد؟ فرض نمازوں کے بعد ہوگی اور یہ تکبیر ہوگی مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر چلیے بس مولانا اللہ علامت